يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم حميد مجيد الحمد لله आज بیس اور اکیس زلحجہ چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات چھبیس اکتوبر دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیوں اسی زلحجہ چودہ سو چونتیس ہجری کے کانٹیکٹ میں ہم آلریڈی دو لیکچر سن چکے ہیں تقریبا دو سو منٹ کی گفتگو جو ہماری ویب سائٹ اہل پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپلوڈ بھی ہو چکی ہیں مسالہ نمبر چبن اے اور چبن بی کے نام سے ففٹی اے اور ففٹی بی اور ان کا نام تھا حج اور عمرہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں حج اور عمرے کی فضیلت اس کی اہمیت اس کا صحیح طریقہ اور اس سے جڑی ہوئی فکی اصطلاحات اور احکامات کو ہم نے ان ڈیپتھ ڈسکس کیا تھا آج انشاءاللہ تعالی اسی گفتگو کی کنٹینیوشن کے طور پر حج اور عمرے کے ساتھ ایک اور کمپلیمنٹری ٹاپک جو جڑا ہوا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور وہ ہے امام کائنات سید الاب علی شفیع اللہ رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری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 اس ٹاپک پر الحمدللہ میں نے کافی کمپیریٹو اسٹڈی کی ہے کیونکہ میں خود بھی اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد کچھ عرصہ اقساطیوبند کے ساتھ پھر اہل عزیز کے ساتھ اور پھر اہل دشہوں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی سب کی گفتگو سنتا ہوں جو حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی نظر آئے پازیٹیو انداز میں اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ کسی بھی اہل قبلہ اور اہل کلما کی تقفیر کیے بغیر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے یہی اس کے ساتھ ہمدردی ہے پائیو اسی تمیری گفتگو میں میں پھر وہ دوبارہ بات ریپیٹ کر دوں کہ میرا سورس آف انکم دین نہیں ہے بلکہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کوئی شریف اتوار نہیں اپنی ذات کی خاطر اور اسی لیے میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقے دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا جب بھی وہ حق بات کرے گا تو اسے پہلے خیال آئے گا کہ میرے مکتبہ فکر کہ لوگ اگر اس بات کو سنیں گے تو وہ مجھے نوکری سے فارغ کر دیں گے اور بھائی تمام مسلمان مبلغین کے لیے سمیت میرے اور اپنے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ شریف میں موت اور بتی غرط میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے حامر بھائیو آج کے لیکچر میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور احادیث کی کتابوں کے نام بھی بتا دوں گا لیکن جو بہت کریٹیکل احادیث ہوں گی ان کے انٹرنیشنل نمبر بھی علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق جو کہ دارالسلام والے بھی پاکستان میں عربی کتب شائع کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عربی سافٹ ویئر میں جو نمبرز ہوتے ہیں وہ نمبرز بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا مکبت شاملہ کے اندر بھی وہی نمبر استعمال ہوتے ہیں تاکہ کسی کو حدیث ڈھونڈنی پڑے تو اسے مشکل پیش نہ آئے اور پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا میرا ای میل ایڈریس مرزا انڈر پر بھی سوال کیا جا سکتا ہے بھائیو آج کا لیکچر کل تین حصوں پر مشتمل ہے اور ان تین میں سے دو حصے ہم آج ڈسکس کریں گے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں تو ان تین حصوں کی تفصیل بھی سن لیجئے پورشن نمبر ون میں انشاءاللہ شاء اللہ آٹھ سہی السناد حدیث کی روشنی میں فضائل مدینہ سے متعلق ہم گفتگو سنیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو احکام و مسائل ہیں میں مسعد صاحب ہی بیان کرتا چلا جاؤں گا پورشن نمبر ٹو میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پانچ صحیح الاسناب احادیث اور پھر ان کی روشنی میں صحیح احکام و مسائل میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا اور خصوصاً وہ حدیث کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کا سفر ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے نہ کرو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث اس کی بھی میں ان شاء اللہ تعالی ٹرو ایکسپلینیشن فرقہ واریت کی لانت سے بالا ہو وقت کر کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر پورشن نمبر 3 ہوگا پرٹیکولرلی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن اور بارہ صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا طریقہ اور اس حاضری سے ریلیٹڈ صحیح اور ضعیف روایات جو ہیں ان کو ڈسکس کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ریلیٹڈ اہم عقائد وسیقی احکام و مسائل کو بھی سرکہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ڈسکس کروں گا اور پھر انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو ایک اور ویڈیو بک کی فارم میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالی قیامد تک کے لیے ایک ایسٹ ہمارا ویڈیو کی فارم میں اویلیبل ہوگا اور تمہیدن ہی میں یہ بات بھی ارض کر دوں کہ بھائی میں خود اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے فرقہ واریت کی لاگت سے بالاتر ہو کر کسی بھی مکتا فکر کا خیال رکھے بغیر حق بات کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی ہی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے تو یہی تمہیزن میں شروع میں ہی کچھ باتیں ارض کر دوں کہ بھائیوں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر دو ایکسٹریمس پینڈولم کی پائی جاتی ہیں اور یہ دونوں ایکسٹریمز جن لوگوں نے اڈاپٹ کی ہیں ان کے پیچھے نیک نیتی تھی کسی نے بد نیتی کے ساتھ کوئی عقیدہ گھڑا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ کیے جاتے ہیں ہمیشہ ان کے پیچھے نیت صحیح ہوتی ہے لیکن صرف نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے اس عمل کو صحیح نہیں کہا جا سکتا اور یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق مدعن حدیث پیش کی جاتی ہے ان نمل امال جو بخاری کی پہلی حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے کہ امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یہ حدیث پوری نہیں پڑتے اس کے آگے بھی الفاظ چلتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کاروبار کی خاطر یا کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہجرت کی یعنی حلال کام کے لیے ہجرت کی نجائز کام کے لیے نہیں حلال کام کے لیے تو اس کی نیت اس کے لیے, لیے لکھی جائے گی اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اکزر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی تو یہ نیگیٹو کاموں کے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے ان میں ملنا بن کی نیاد نگیٹو کام تو ہے ہی نگیٹو پازیٹو کاموں کے بارے میں ہے کہ ان کے پیچھے اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت ہونی چاہیے تب فائدہ ہوگا ادروائز چاہے وہ نیک عمل بھی ہے اگر پیچھے نیت درست نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا نگیٹو عمل کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے اور یہ بڑی مس کوڈ کی جاتی ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں اس حدیث کے حوالے سے بڑی مس کنسپشن پائی جاتی ہے تو بھائی پہلی اسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو امام احمد ابن تیمیہ المتوفا 728 سو ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور ان میں ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا تعلق میجورٹی اہل حدیث مکبہ فکر کے ساتھ ہے میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا لیکن چند غالی قسم کے اہل حدیث اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں کہ انہوں نے امام ابن تیمیہ کی تعلیمات میں سے چند ایک پوائنٹ نکال کے اور اپنی طرف سے خود ساختہ عقیدہ قبر رسول کے بارے میں بنا لیا حالانکہ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ سے سوائے ایک جگہ کے کوئی ایسی غلطی اس کیس میں نہیں ہوئی کہ اس سے یہ غلط رزلٹ نکالے جاتے انہوں نے تو بالکل کلیئر کٹ اپنی ایک کتاب لکھی قبروں پر حاضری کے بارے میں اس میں روزہ شریف کی حاضری کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور دو پوائنٹ جو میں نے اس کو سٹڈی کیے ایک تو انہوں نے لکھا کہ اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نیک اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے امام ابن تیمیہ سیمیا المتوفہ سات سو اٹھائیس ہچڑی اب یہ بات تو اوپر ہے کچھ ڈال دی یہ بھی بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی اور دوسری بات لکھی تو قبر رسول کی نیت کی جائے یا مسجد نبوی کی نیت کی جائے یہ دونوں ایک ہی نیتیں ہیں کیونکہ اگر کوئی شخص قبر رسول کی نیت کر کے جائے گا تو امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں بھی نماز ضرور پڑھے گا اس ثواب سے بھی فائدہ حاصل کرے گا یہ بڑی دونوں پازیٹو باتیں لیکن وہی بات کہ تیسری جگہ مٹھو کر کھا گئے وہاں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر صرف قبر رسول کی نیت کرے گا تو یہ خالص ستم بزرٹ اور حرام ہے اب یہ بات جو انہوں نے فتوا لگایا بدعت اور حرام کا اس بات کے اوپر اگر یہ نہ کرتے تو میں علا وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ ان کی وہ کتاب واقعی قابل ہے کہ اس کو پبلک میں عام کیا جانا چاہیے لیکن یہاں آ انہوں نے جب فتوا لگایا تو آپ کو پتا ہے جب مخالفین اس ایک بات کو اٹھاتے ہیں اور وہ سب معاملہ ڈائلوٹ کر دیتے ہیں اگر یہ بات نہ کرتے فتوا نہ لگاتے بلکہ یہ کہتے جبکہ وہ خود مان چکے ہیں کہ چاہے کوئی قبر کی نیت کرے یا مسجد مقردی کی امپلائڈ ہے کہ دونوں بیچ میں شامل ہیں پھر الگ سے یہ بات کہنی کہ یہ جی خالص قبر کی نیت کی تو بدت ہو جائے گی تو یہ بات پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ایسی کڑوی بات ہے کہ فتوا بازی سے پرہیز کرنا چاہیے یہ ساب کرام رضوان کا طریقہ کار ہے اس کو یہ کہا جائے کہ ایسی نیت کرنا سابت نہیں ہے فتوا دیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے اسی لیے میں نے دور حاضر کے بہت بڑے محقق جو اہل حدیث مقدہ فکر کے بہت بڑے اس وقت عالم سمجھے جاتے ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب آج کل قومے کی حالت میں ہیں بڑے سخت بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے میں <تصفح> کافی دفعہ شفا انٹرنیشنل میں آئی سی یو میں ان کا وزٹ کر چکا ہوں کہ بائیس تاریخ کو بھی میں گیا تھا تین چار دن پہلے تو لیکن ان کی کوئی حالت جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے تو ان سے میری پرسنل ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ بدعت امام تیمیہ کو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا یہ کہہ دیتے کہ ثابت نہیں ہے جب وہ خود مان رہے ہیں کہ قبر کی نیت جس کی ہوتی ہے اس کی مسجد کی بھی نیت ہوتی ہے تو اسی پر اکتفا کر لیتے تو بہتر تھا بر پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ شاہ سے دو ہاتھ آگے جاتے ہیں اب لوگوں نے ان کی چاند ایک باتیں اٹھائی خصوصاً اہل عزیز مقدہ فکر کے بعض عرمان ہے اور پھر انہوں نے پبلک کو ایک ایسا امیج دینا شروع کر دیا کہ گویا کہ روزہ شریف پہ جانے کی قبر رسول پہ جانے کی کوئی خاص اہمیت ہے ہی نہیں ہے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہاں جانے کی خام خواہ ٹائم کا دیا ہے یہ زبان حال سے کہتے ہیں ظاہر ہے ڈریٹ کہیں گے تو لوگ تو ماریں گے جوتیاں لیکن امیج اس طریقے سے کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں وہ ایک بات تو حق ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی قبر رسول کی حاضری حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے تو یہ تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ اس کا حصہ ہے سوائے چاند غالی لوگوں کے کہ انہوں نے اس کو اور طریقے سے پرزینٹ کیا وہ پینڈولم کی دوسری ایک سین ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کر دیتا ہوں اور یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ جو مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نبی کے مطابق بارہ ہزار چھ سو پانچ نمبر جو سنن تبرانی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پڑھے گا یعنی آٹھ دن کی نمازیں آٹھ صرف پانچ چالیس اس حال میں کہ اس کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے بری کر دے گا اور دوزک کی آگ سے رہائی عطا فرما دے گا لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے اس میں جو راوی ہے نبیت بن امر وہ تابعی اس کی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے تو جب اس کی ملاقات ثابت نہیں اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ مجبور ہے ان نون پرسن ہے محدسین اس کی توثیق نہیں کرتے کہ یہ بندہ ہے کون لاپتہ آدمی ہے تو لاپتہ آدمی کوئی صحابی سے روایت بیان کرے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث جامعہ تر میں دو سو اکتالیس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ مسجد نبی کے حوالے سے نہیں لیکن ان جنرل ہے کہ جس نے چالیس دن تک تقبیر سے ساری نمازیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو منافقت سے بری اور دوزر کی آگ سے بھی آزادی عطا فرمانے کا سیم وہی الفاظ ہے لیکن وہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے خود امام تین نے بھی اس حدیث کو لکھ دیا کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر حبیب بن ابی ثابت جو ہے وہ مدلس ہے اور مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود تو مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کا سہارا بھی لیا جاتا ہے کہ لا تشد الرحال الا مساجد کہ مت اونٹوں کے کجاوے کسو مگر تین مسجدوں کی طرف نمبر ایک مسجد حرام نمبر دو مسجد اقسا اور نمبر تین مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث سے سہارا لے کر اس کی یہ انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ چونکہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا لہذا قبر رسول کی نیت کے ساتھ سفر کرنا بھی بد رکھ ہے اللہ اس سے سہارا لیا جاتا ہے اس کی انٹرپٹیشن تو میں انشاءاللہ شاء آگے چل کر اسی لیکچر میں کر دوں گا لیکن یہاں چلتے چلتے میں بات کر دوں کہ اس ایکسٹریم پہ امام نتائمیہ کے فالوور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایٹ ہے مسجد نبی شریف کے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں آپ کو دفنایا گیا وہ مسجد نبی کا حصہ نہیں ہے وہ حجرا الگ سے تھا اس کا صرف دروازہ اس میں کھولتا تھا جس طرح ہمارا کے ہمارے بھی یہاں پر امام مسجد ہوتے ہیں ان کے دروازے جو ہے وہ اکثر مسجد کے اندر کھلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام تھے دنیا کے بھی آخرت کے بھی سیاست کے بھی ہر حوالے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مسجد نبی ہیڈ آفس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی میٹنگ روم بھی تھا سب کچھ وہی تھا تو دروازہ اس میں مسجد نبی کے بائیں طرف کھلتا تھا تو فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجن عربی میں اس کو ہم کہتے اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ میرا ممبر اوزے کوکر پر لگا ہوا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھا دی اب مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے گیارہ سو چھیانوے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر ایک باب باندھ کر اپنا عقیدہ امت کو بتا دیا کاش وہ امام ابن تیمیہ کے فالوورس اس کو پڑھ رہے تھے اس پر انہوں نے باپ باندھا کہ قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک کے حصے کی فضیلت رسول اللہ کے گھر نہیں انہوں نے لفظ استعمال کیا قبر رسول قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے ٹکڑے کی فضیلت کیونکہ اب اس گھر میں اسی حجر عائشہ میں آپ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے اور سیم یہی ہی ہیڈنگ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار تین سو ستر نمبر حدیث یہی حدیث اس کے اوپر بھی یہی باب ہے کہ فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بات تو نہیں بھولنی چاہیے اور میں یہاں پر ایک اپنی عقیدت کی بات کروں کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آج اگر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ایڈجسٹ جو حصہ ہے اس سے شفٹ کر کے کہیں اور بنا دیا جائے تو شاید ہی کوئی شخص مسجد نبوی میں صرف نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کے لئے سفر اختیار کرے یہ حقیقت ہے تو روضہ شریف کی حاضری کی وجہ سے ہی لوگ مسجد نبی میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور ڈبل ڈبل وزیلت حاصل ہو جاتی ہے <سلام> یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی بھی مسلمان ڈینائی نہیں کر سکتا اور الحمدللہ یہ ہمارے ایمام کا تقاضہ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں ہے کہ کوئی شخص حج اور عمرے کے لیے جائے اور وہاں اس کو پھر مسجد نبی میں حاضری اور نماز پڑھنا یا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ارض کرنا نصیب نہ ہو کیونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ میں سے ایک شعر ہے یہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں قروف کروں گا تو میری دلیل اس میں وہ یہ ہے کہ البوتا امام مالک میں اور سن القبرا البحیقی کے اندر اور فضل السلاط نبی کے اندر اور المصنف ابن ابی صحبہ کے اندر ان چاروں کتابوں کے اندر اور خصوصاً المصنف ابن ابی صحبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے کتاب الجنا چیپٹر میں پورا باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تو سلام ارض کرے یہ باب کا نام ہے المسنط ابنبی ابن شہباب ہے اور اس میں صحیح صنعت کتاب موجود ہے اور باقی تین کتابوں کے اندر بھی جو میں نے حوالے دے دیے سعید ابن عمر ربی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ارض کرتے السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر سعید رابکر صدیق کی قبر پر آ السلام علیہ یا اباب بک اور پھر سعید عمر کی قبر پر آ السلام و یا ابکا یعنی اے میرے باپ آپ پر سلام یہ پڑھا کرتے تھے اور پھر جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول کی زیارت کرتے سلام ارض کرتے اور پھر گھر جایا کرتے تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عقیدت تھی قبر رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اتنی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے ہیں واپس آتے تو مسجد میں جاتے تو مسجد کے ساتھ قبر رسول پر بھی حاضری دیتے تھے یہ امپلائڈ ہے یہ بات کہ وہ مسجد نبی اب یہ بڑی حیران کن بات ہے اور یہ بڑی جو ہے زیادتی والی بات ہے کہ کوئی شک یہ کہ ابن عمر کے دل میں نیت نہیں ہوتی تھی کہ میں نے قبر پر جانا ہے. جو بندہ ہمیشہ سفر کرتے ہوئے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑتا ہے اور پھر قبر رسول پر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپسی پہ بھی یہ عمل کرتا ہے تو دونوں نیتیں جمع ہیں دل میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جمع نہ ہو تو الحمدللہ اس کی مخالفت کسی سے نے نہیں کی لہذا اس پر اجماع تصبر ہوگا اور پوری امت کا الحمدللہ للہ اجماع ہے اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیہ بھی اس پر اجماع کرتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا اور یہ بڑا سخت بہتان مانا جاتا ہے بریلوی مکہ فکر اور دیوبند اور اہل تشیوں کی طرف سے اہل حدیث کے اوپر کہ وہ اس چیز کے قائل نہیں بلے اعظب اللہ تعالیٰ میں کوئی اہل حدیث کا وقیل نہیں سب سے زیادہ میں ان کو رگڑا لگاتا ہوں ان غلط باتوں کے اوپر لیکن جو حق بات ہے وہ حق ہے کہ ایسی کوئی بات ان کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی الحمدللہ تو یہ پہلی ایکسٹریم میں نے بیان کی اب دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام ابو الحسن علی اسب کی البترفا سات ان کے بڑے جذباتی قسم کے فالوور یہ دونوں لوگ ایک ہی وقت میں گزرے ہیں امام ابتمیہ سات سو اٹھائیس ہجری میں فوت ہوئے اور امام سبکی سات سو چھپن ہجری میں فوت ہوئے دونوں ایک زمانے میں اور دوسرے ایک دوسرے کے صحیح دشمن جسنا طرح آج ہمارے یہاں پہ بریلوی دیو مدی اختلافات اور دیوبندی علیہ عدیز پائے جاتے ہیں نا اس قسم کے اختلافات لیکن دونوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں کسی کو گالی گلوچنی بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا نام لکھتے ہیں اور احترام کے دائرے کے اندر اندر اختلاف کرتے ہیں ان کے جو جذباتی فالوور ہیں بریلوی اور جو بندی فکر کے لوگ اور اہل تشہیروں کے بھی اس میں ہی شامل ہیں ان کا ذاتی موقف یہ ہے اور وہ بھی یہ اپنی طرف سے ایک امت کو امج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ اصل میں اس شخص کا ہے جو قبر رسول پر حاضری دے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے قبر پر حاضری نہیں دی چاہے اس بے کی کوئی بھی مجبوری تھی اس کا نہ حج قبول نہ عمرہ قبول یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک شریعت کے اندر بات انجیکٹ کر دی ہے کوئی دلیل پوچھے تو کہہ کہ رہے جناب عشق دے چلے نمبر لے لائگے عقل والے ہیں ان کے عمرہ حملہ کریاں یہ دلیل ہوگی ان کو کتابوں سننے میں تو دلیل نہیں ہوگی کہ جو محبت کے لوگ ہیں وہ نمبر لے جائیں گے قیامت والے دن اور جو عقل سے کام لیتے ہیں یعنی کتابوں سننے سے درائل لیتے ہیں انہوں نے تو اپنی عمر ہی ضائع کر دی ہے بولے <سؤال> آب <بللہ> تعالیٰ <سؤال> ان کا یہ موقع ہے اور پھر اس میں وہ اس حق تک آگے جاتے ہیں جس کو میں اگر صحیح لفظ استعمال کروں گی ان کی بریکیں پھر فیل ہو جاتی ہیں اور پھر یہاں تک جا کے بات کرتے ہیں کہ جی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی خالص نیت کی جائے اور مس نبی کی نیت نہ کی جائے یعنی جو آپ نے فرمایا نا اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا انیس سن چھ کے اندر پینتیس علماء دیوبان کے سگنیچرز کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے المنت <سلام> المت جس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے مسلم نمبر سیونٹی ون پی کے اندر اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ قبر رسول کی خالص نیت کی جائے اور مسجد نبی کی نیت نہ کی جائے پہلے اوپر جیت لکھی کہ تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم اس کا مطلب یہ لیں گے اور پھر اس حد تک آگے گئے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں المحلت کے الفاظ ہیں اور یہ الفاظ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے بھی جو بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی لکھے کہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک الطلاق افضل ہے عالیہ کعبہ سے اللہ کی کرسی اور اللہ کے عرق سے بھی افضل ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑ دیا دلیل کوئی نہیں انشاءاللہ میں اس بات کا بھی محاذہ آگے چل کر کروں گا تو یہاں پر وہ پھر جذبات میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں اور پھر انہوں نے دلیل کیا بنائی ایک ضعیف روایت ضعیف بھی نہیں بلکہ من گھڑت اور فیبریکیٹڈ روایت اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جو شخص حج کرنے کو گیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کو نہ آیا تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی یعنی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی جو بندہ حج اور عمرے کے باوجود میری قبر پر نہ آیا ولی آدھ کہ یہ ٹیکنیکلی ہی مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے باپ آپ کے مزاج کے خلاف ہے اصول محدثین پر تو مردود ہے وہ میں بتا دیتا ہوں یہ روایت نقل کی ہے امام ابن علی رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل کے اندر اور وہ خود ہی الکامل کی دعافا میں لکھتے ہیں جل چار صفحہ چوہتر پر کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن محمد بن نعمان اس کو وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث کا چور تھا چوری کرتا تھا حدیثیں حدیث کا چور امام ابن احوال لکھتے ہیں کہ یہ کداب تھا حدیثیں گھڑا کرتا تھا امام ذہ بھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت ہے امام نے حجر کلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے جس سے حدیثیں لینا چھوڑ دی ہیں محمد بن محمد بن نومان یہ ہے اسٹیٹس اس روایت کا جس کو امام سبقی نے لکھا اور پیچھے اپنے آنے والے فالوورس کو کہا کہ جناب یہ روایت پکڑ لو اور لگاؤ فتح مسلمانوں کو گستاف رسول اور یہ وہ فتح لگا کر ان کو اسلام سے خارج کرو یہ خدمت ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ امام سرکی نے امت کے ساتھ یہ سیاسی کی یہ سارے ہی چیز کرتے ہیں نیک کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ یہ مزاج رسول کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میرا اپنی طرف سے دعویٰ نہیں ہے میں مزاج کے اوپر یہ بات کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مزاج میں انٹرنیشنل لمبی کے مطابق سن نبی داؤد میں حج والے چیپٹر میں آخری چیپٹر انہوں نے قبر رسول کی حاضری کا باندھا ہے اس میں انٹرنیشنل لمبی کے مطابق دو ہزار بیالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میری قبر پر میلا مت لگا لینا یہ ہے مزاج اور مجھ پر درود پڑھا کرو تم دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھ پر درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا میری قبر پر میلہ مت لگانا یعنی کو یہ درود کے لیے اور وہاں یہی ہوتا ہے لوگ بےچارے اتنی مشکل سے وہاں تک پہنچتے ہیں اور بعض لوگ ایسے گھیٹ ہوتے ہیں کہ وہ گھنٹوں قبر رسول کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور پھر وہ درود کیا پھر وہ اپنے اپنے کلمات اور چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سامنے اور باقی لوگوں کو موقع نہیں دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارہ بھی اس طرح میری قبر پر میلہ نہ لگانا کہیں بھی درود پڑو گے میرے تک پہنچا دے گا اللہ یہ ہے مزاج آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جس نے میری قبر پہ حاضری نہ دی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی میں یہ بتاتا ہوں کہ بے وفائی کرنے والے کون ہیں ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگا کر کے گئے ہیں کہ اصل میں بے وفا کون ہیں جنہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مبمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں کیا مطلب ماں باپ اولاد سب لوگ ایک بات کر رہے ہیں وہ سارے بزرگ دنیا کے ایک طرف کھڑے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کہ اس بات کے پیچھے چل رہا ہے یہ کون کر رہا ہے اور یہ جو میں نے ایکسپلینیشن کی ہے نا یہ حدیث میں خود موجود ہے صحیح بخاری میں یہ کریٹیکل ترین حدیث ہے میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں سات ہزار دو سو اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے, کے جس نے انکار کیا پوچھا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا یہ ہے جفا کرنے والے اور اس سے بھی بڑھ کر اس سے اگلی حدیث امام بخاری لے کر آئے اسی چیپٹر میں اور یہ چیپٹر کا نام ہی بڑا زبردست ہے کتاب الاعتصام احتسام بال کتاب و کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ اس چیپٹر کی حدیث ہے امام بخاری کی یہ تھی سات ہزار دو سو اسی اس سے اگلی ہے سات ہزار دو سو اکیاسی اس میں الفاظ ہے محمد فرق ان بینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت یہ کتاب بھی الفرقان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی اب مجھے بتائیں جو شخص امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو اپنا رہنما اور اپنا مرشد اور اپنا امام تصور کر لیتا ہے اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ اصل میں وہ ہے شفا کرنے والا جس نے محمدی نسبت چھوڑ کر کسی نے اپنے آپ کو ہنفی کسی نے شافی کسی نے ہمبلی کسی نے جافری کسی نے فلا فلا فلا یہ نسبتیں لگا کر بلیاب اللہ تعالی اس میں ان بزرگوں کا کوئی حضور نہیں امام انیفا امام شافی امام احمد حمبل امام مالک امام جعفر صادق رحیم اللہ اجمعن ان کی جوتیوں کی خاط میری آنکھوں کا سرما ان کا قصور نہیں ہے ان کے نام پر یہ کام کیا گیا جس طرح ون پوائنٹ سیون فائیو بلین کرتھ پونے دو ارب عیسائی اس دنیا میں نظارہ عیسا علیہ السلام کے بارے میں ڈوینیٹی کلیم کرتے ہیں عیسا علیہ السلام وزیر ہم دنیا والا ہے اسی طریقے سے ان اماموں کو ہم بلیم نہیں کرتے ان کے نام پر جو گروہ بنائے گئے یہ ہیں اصل میں جفا کرنے والے تو یہ بھائی آدھے گھنٹے کی تو میری تمہید ہوئی ہے ایک دفعہ روشی پڑھ لیجیے اللہ علیہ علی آل علی آل اللہ مبارک علی محمد کما بارکر تو بھائی اس تمیدی گفتگو کے بعد اب آتے ہیں ہم پورشن نمبر 1 کی طرف اور وہ ہے فضائل مدینہ شریف سے ریلیٹڈ Kul آٹھ سہی السناد احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ ویسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر پچاس سے زیادہ احادیث موجود ہیں پرٹیکولرلی فضائل مدینہ کے اوپر لیکن ان میں سے میں نے آٹھ چوز کی ہیں اور سوائے ایک کے سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں لیکن یہ آٹھ احادیث ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں کر دوں یہاں پر کہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث کی روشنی میں مدینہ شریف کا مقام مکہ شریف سے زیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لیکن لیکن اس بنیاد پر مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے خصوصاً احمد اب صاحب نے ایک شیر لکھا مدینہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے وہ ٹانٹ کرتے ہیں کسی نے ان کو کہہ دیا کہ مکہ افضل ہے تو ان نے کہا جی ہم تو عشق کے بندے ہیں چلو تو تو ہی مکے میں ہی افضل کہہ لو ہم تو عشق کے بندے ہیں ہم سے بات نہ پڑھاؤ یہ طریقہ نہیں علمی طریقے سے بات کرنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف کے فضائل مکہ سے زیادہ ہیں بخاری اور مسلم کی عادیث ہیں لیکن مکے کی توہین نہ کی جائے کیوں یہ بات میں کیوں کرتا ہوں بھائیوں ہمارے محبوب امام کائنات سجد سہید اللہ شفیع المذنبین المد نبین رحمت اللہ مولانا امام اعظم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں صرف 11 سال مدینہ میں. 52 سال تک سانس لیا ہے مکے کی سزاؤں میں میرے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تو آپ کی ایک چیز کے ساتھ محبت ہے مکے کی توہین کرنا دراصل رسول اللہ کی توہین ہے تعالی تو میں دو حدیثیں مکے کے حوالے سے پہلے شروع میں بیان کر دوں پھر آٹھ حدیثیں مدینہ حشیف سے ریلیٹڈ اور یہ پھر وہ دس ہو جائیں گی تل کا اشرت ان کا ملا. دس حدیثیں ہو جائیں گی دو حدیثیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار آٹھ سو چونتیس اور مسلم میں تین ہزار تین سو دو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے شاعر کہ اے لوگ اللہ نے اس سرزمین مکہ کو اس دن سے حرمت والا ٹھہرا دیا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے صحت اور اس کی حرمت کیا تک کے لیے ہے کوئی اس شہر کی توہین نہیں کر سکتا ہاں کچھ دیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت دی کہ وہ مکہ شریف کو فتح کرنے کے لیے کتاب کریں میرے بعد کیا تک کسی اور شخص کے لیے یہ اجازت نہیں اور نہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے اجازت دی تھی اب اسی میں امپلائڈ ہے جو کچھ یزید نے کیا صحیح مسلم کے اندر فضائل مدینہ کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں مدینہ شریف کے اوپر بھی چڑھائی کی اور مکہ شریف کے اوپر بھی خانہ کھاپا کا گلاب بھی چل گیا صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے تو مکے کی حرمت کو پامال کرنا کتنا بڑا جرم پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے نہ اس میں شکار کو بگایا جائے نہ یہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے سوائے اس نیت سے کہ اس کا اعلان کیا جائے جو لکتے کے احکام ہوتے ہیں تو سید اللہ ابن عبد المطلی برضی اللہ تعالیٰ نے ارض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اخر ایک گھاس ہے اس کو کاٹنے کی تو اجازت دے دیں کیونکہ یہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے ہمارے چولوں میں قبروں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو اس غیر گھاس کو کاٹنے کی میں اجازت دیتا ہوں اس کے علاوہ مکے کی کوئی چیز نہ کاٹی جائے یہ اس کی حرمت ہے اور دوسری حدیث انتہائی رکت انگیز حدیث اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے اور تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے مگر میں کیا کروں کہ تیرے لوگ مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتے اگر یہ تیرے رہنے والے لوگ مجھے مکے سے نہ نکالتے تو اے مکہ میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا اس بات کا اس دد کا اندازہ وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو کہ بیرون ملک ہیں ان سے ذرا پوچھیں جن کو کئی کئی سال اپنے ملک میں آنا نصیب نہیں ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باون سال اس شہر میں گزرے اور وہ لوگ جو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہہ کے کہ آپ کو پکارا کرتے تھے اور پھر قتل کے درپیہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں باون سال مکے میں گزرے ہیں اور آخری 11 مدینہ شریف اور یہ 63 سال کی زندگی یاد رکھے لونر کے اعتبار سے ہے چاند کے اعتبار سے ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس کے اعتبار سے ہم گنتی گنتے ہیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اس دنیا کے اندر تقریباً اکسٹھ سال ہے لہٰذا یہ جو ڈاکٹر قادری صاحب نے اپنے بارے میں پیشن گوئی کی ہوئی ہے نا کہ جی میری زندگی تریسٹھ سال ہوگی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو وہ اس سے زیادہ ہو چکی ہے وہ یہ بات بھول گئے کہ یہ لیونر ایئر کے بارے میں بات ہے نہ کہ سولر ایئر کے بارے میں wow. اب جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے فضائل مدینہ پر آٹھ احدیث ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ سب کی سب بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک کے وہ جامعہ تر سے ہے ویسے تو پچاس احادیث ہیں وہ سارا ٹائم نہیں ہے یہ آٹھ احادیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث صحیح سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے من گن تو مولا علی مولا جس کا جگری یار میں ہوں پھر اسے علی سے جگری جاری رکھنی چاہیے مولا علی سے پوچھا گیا کیا قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسی خاص چیز نہیں دی جو باقی امت کو نہ بتائی ہو قرآن ہی دیا ہے ہاں میرے پاس ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے اور اس میں سے سیدن علی نے یہ باتیں اشکاحت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات شاد فرمائی کے مدینہ حرم ہے جو شخص مدینے میں کوئی بد جاری کرے گا یا کسی بد جاری کرنے والے کو پناہ دے گا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جس نے مدینے میں کسی بدرتی کو پناہ دی اور قیامت کے دن اللہ تعالی نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا یہ الفاظ تھے اس صحیفے کے اندر اب اس سے جو لوگ علم لدنی کا ایشو نکالتے ہیں اس حوالے سے میں آلریڈی سوا گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے علم لدنی سے متعلق نظریات کا تحقیقی کی جائے گا آج محل نہیں اور اسی کا پھر اگلا حصہ تھا پچپن بی پونے تین گھنٹے کی گفتگو وسیع رسول کون ہے اور حدیث کرتاب کا تحقیقی کی جائے گا دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقنل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کی طرف دیکھا اور فرمایا بہت ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی عہد سے محبت کرتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اچھا فرمایا اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں الحمدللہ تو مدینہ شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حرم ڈکلیئر کروایا گیا اب یہاں پر میں ایک بات بڑی تخت بتا دوں کہ فکا ہنفی کا بنیادی مسئلہ ہے یہ گو آج کے حنفی ہمارے بریلوی اور بندی بھائی اس سے رجوع کر چکے ہیں لیکن ان کے بزرگوں کی کتابوں میں چاہے آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھ لیں فتاوا عالمگیری اٹھا کے دیکھ لیں یا دور مختار اٹھا کر یا موتا امام محمد میں جو فتاو امو اٹھا کر دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارے نزدیک حرم نہیں ہے اور لیکن یہی پازیٹو بات ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوہ رضویہ میں خود یہ بات لکھی کہ میں اگرچہ نفی ہوں لیکن میں یہ مسئلہ نہیں مانتا احادیث بخاری اور مسلم کی مدینے کے حرم ہونے پر موجود ہیں میں مدینے کو حرم مانتا ہوں پھر انہوں نے وہ نعت بھی لکھی حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو انہوں نے بھی بغاوت کی لہٰذا سے یہ بات پتہ چلی کہ کسی کی کوئی بات اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہیں اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے خود یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ جس طرح ہمیں مکہ محبوب ہے اس طرح مدینہ بھی کر دے بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے اے اللہ مدینہ کو صحت افزا مقام بنا اور اس کے سا اور مد میں برکتیں عطا فرما سا اور مد میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے جیسے آج کل کلو گرام اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں تو یہ مدینہ شریف میں میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ تھے کہ ان میں بھی برکت عطا فرمائے اللہ یہ آپ صلی اللہ کی دعا چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اے اللہ تو نے جتنی برکت مکے کو عطا کی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ کو عطا فرما یہ جو میں کہہ رہا تھا نا حدیثی روشنی میں کہ مدینہ شریف کے فضائز زیادہ ہے لیکن مکے کی توہین نہیں کرنی چاہیے دونوں شہری ہمارے لیے محترم ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم کی کریٹیکل حدیث ہے لہذا میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں تین ہزار تین سو اٹھارہ صحیح مسلم میں کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے کی بھوک اور تکلیف پر صبر کرے گا قیامت والے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اس کی شفاف کروں گا الحمدللہ اور چھٹی حدیث جامعہ تنمزی میں یہ ان آٹھ میں سے واحد ہے جو بخاری اور مسلم سے باہر لیکن صحیح حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار نو سو سترہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینے میں فوت ہو سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ مدینے ہی میں مرے یعنی پرماننٹلی اپنی سکونت مدینے میں اختیار کرے ابھی بھی کتنے پاکستانی ہیں جو بےچارے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مدینہ شریف میں رکے ہوئے ہیں صرف اس آخ میں کہ ہمیں موت آ جائے مدینے میں بالکل حزیز کے مطابق ہے کہ جو مدینے میں مر سکتا ہو اسے چاہیے مدینے میں مرے کیونکہ جوشس مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا الحمدللہ للہ ساتویں حدیث صحیح بخاری کی کرٹیکل حدیث ایک ہزار آٹھ سو نوے نمبر حدیث امام بخاری احمد اللہ علیہ لے, لے کر آئے اسی حدیث کی وجہ سے ہی جو ہم نے مسلم اور ترمدی کی ڈسکس کی سیدنا عمر کی دعا ہے ایک ہزار آٹھ سو نوے صحیح بخاری میں کہ وہ اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے اللہ زکمی شہادت وہ جل موتی فی بلدی فی بلدی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور مجھے رسول اللہ کے شہر مدینہ میں موت دے الحمدللہ اور سیدنا و مولانا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی ان کو مدینہ شریف میں موت آئی اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ دفن ہوئے الحمدللہ اور شہادت کی موت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر میں نے پچھلے سال لیکچر پورا دیا ہے ذوالہ کے ہی آخری ہفتے کے اندر مسئلہ نمبر 65 کے نام سے دو گھنٹے کی گفتگو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز بتائی فضائل مدینہ پر آخری حدیث آٹھویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال ہر شہر کو برباد کر دے گا لیکن ان دو شہروں کے دروازوں پر فرشتے سفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان شہروں کی حفاظت کریں گے دجال قریب کی زمین میں اترے گا اور جو منافقین ہوں گے وہ روگ میں آ جائیں گے دجال کے تو مدینہ تین دفعہ جھٹکا دے گا تو جو منافقین ہے وہ مدینہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے وہ د کے فطرے میں مبتلا ہو بھائی فلاح الحم مدینہ کے کانٹیکس میں جہاں تک اہل مدینہ کے ساتھ جاتی کرنا اور ظلم کرنا اور اس کی کیا وحیدے ہیں یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں حادیث موجود ہیں لیکن آج کا ٹاپک نہیں ہے اس میں جو یزید ابن معاویہ نے جو ظلم ڈھایا واقعہ حرام مدینہ شریف کے لوگوں پر اس پر میرا پورا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر بکس اینڈ ریسرچ پیپر والے پورشن میں تین ایم ڈی کی فائل ہے چار صفوں کا صرف ریسرچ پیپر ہے اس کے آخری صفحے پر میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں جزید کے تین سیاہ کارنامے لکھے ہیں اس میں سے ایک واقعہ ہر رہا ہے اور احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح صنعت سے اسی واقعے کے اوپر جس پہ انہوں نے جزید کی مذمت کی وہ بھی نقل کیا ہے اور اسی کی پھر ایکسٹینشن ہے سرچ پیپر نمبر 5B وہ بھی واقعہ کر بلا کا حقیقی پس منظر پچاس طی السناد احدیث کی روشنی میں جو میں سمجھتا ہوں وہ عربی میں بھی ہم نے رکھ دیا ہے تاکہ انٹرنیشنل ریسرچ پیپر وہ بن جائے اردو میں بھی اور عربی میں وہ اپنی نوعیت کا ایک علمی ایٹم بم ہے الحمدللہ اور ایک لیکچر ہے سوا دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی تحقیق اور ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے کا نام میں بتانا بھول گیا وہ ہے رافظیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائے گا تو لہذا میں یہاں پر اس کے جو تین چار کارنامے ہیں کعبہ شریف کو آگ لگانا اور اہم مدینہ کے ساتھ ظلم کرنا اور قتل حسین کے اندر شامل ہونا یہ میں اس کو آج دکت نہیں کرتا اب ہم لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے پانچ سعود اسناد احادیث کی روشنی میں پرٹیکولرلی فضائل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں جی اب ذرا کڑوی باتیں شروع ہوں گی لہذا تسلی کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ بات سن ویسے تو میری ساری باتیں گڑبی ہوتی ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی علیہ حدیث ہے یہ وہی مشہور حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا لا تشد الرحال الا تلا ستی مساجد اپنے اونٹوں کے کجاوے مت کسو مگر صرف تین مساجد کی طرف نمبر ایک مسجد حرام دوسری مسجد اقسا اور تیسری یہ میری مسجد نبری یہ پوری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا اس سے مراد ہے ایکسٹرا آرڈینری ثواب یعنی یہ نیت کرنا کہ فلاں جگہ میں جا کر نماز پڑھوں گا تو اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے اس نیت کے ساتھ کہیں پر سفر اختیار نہیں کرنا ویسے ثواب کی نیت کے ساتھ سفر اختیار کریں اس میں کوئی حرض نہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6853 کہ آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا سفر آسان کرتے تھے تو علم دین سیکھنے کے لیے یہاں بھی کئی, کئی لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں لیکچر سننے کے لیے تو یہ جنت کا سفر ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت لیکن آپ کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہاں اکیڈمی میں آگے نماز پڑھیں گے تو ہمیں اتنی ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اس طرح نیت نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کی نیت سات تو یہ اس میں شامل نہیں ہے اس سے مراد ہے خاص جگہ پر یہ نیت کرنا کہ اسی جگہ پر جا کے یہ کریں گے تو پھر ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو یہ دوسری حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک نمبر حدیث ہے بڑی کریٹکل حدیث سید ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کوہ کوہتور پر گیا اور وہاں میری ملاقات کا بن احبار کے ساتھ ہوئی کاب بن احبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا لیکن اسلام قبول نہیں کیا اس وقت جوان تھے اسلام قبول نہیں کیا یہودی عالم تھے لیکن صحابہ کے دور میں یہ اسلام لے لہذا یہ تابئی ہیں اور جلیل قدر تابئی ہیں تو سیدنا ابو حران رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کوہ تور پر میری ملاقات ہوئی کاب بن احبار کے ساتھ وہ پورا دن مجھے توراط سے آیات سناتے رہے کیونکہ یہودی عالم تھے پہلے وہ اب مسلمان ہو چکے تھے اور میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا رہا یہ دیکھ لیں دونوں کا آپس میں گفتگو کیا ہے یہاں سے ہمیں یہ بھی بات سیکھنی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں کلحم لیکن پھر ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا جب واپس آئے واقعہ سے کوئی دور سے ہو کر واپس آئے تو وہ حادثہ کیا ہوا کہ ابو بسرا غفاری رضی اللہ تعالی نے ملاقات ہوئی یہ حدیث ہم نے اپنے ریسرچ پیپر رسول اللہ کی آخری وصیت ہے ریسرچ پیپر نمبر ون اس میں بھی یہیز رکھی ہوئی ہے تو ابو بسرا غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے ابو برا کہاں سے آ رہے ہو انہوں نے کہا میں کوہتور پر گیا تھا اور یہ یہ ہوا تو ابو بسرا نے فرمایا اللہ یہ ہے ہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ ہے وفا کرنے والے لوگ انہوں نے کہا اے ابو حریرا کاش تو کوہ تور پر جانے سے پہلے مجھے مل لیتا تو میں ایک حدیث تجھے ایسی سناتا کہ تو کبھی بھی کوہ تور پر نہ جاتا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تین مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا سفر ایکسٹراڈنری ثواب کی نیت کے ساتھ مت کرتا مسجد الحرام مسجد اقسا اور مسجد نفی یہ بات سنی تو حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ نے کو خاموش ہو گیا حالانکہ کوہ تور کے نام پر پوری سورت ہے پار نمبر ستائیس میں سورہ تور اور اللہ نے اس پہاڑ کی قسم یاد بنوائی ہے بطور و کتاب بستور اس کے باوجود سیدنا ابو اللہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ کوہ تور پر ثواب کی نیت کے ساتھ جانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شمار کیا اللہ لیکن اب یہاں پر آ ایک ایکسپشن اب میں اس حدیث کو بریف کرنے لگا ہوں جو اکثر لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ امام تیمیہ اور ان کے چند فالوور جو ہیں وہ کھا گئے اس حوالے سے میں وہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر دوں جس طرح میں نے امام سب کی اور ان کے فالوور بریلوی اور جو بندی اور اہم تشہیوں کا رد کیا تو اب یہاں پر بھی میں بتاتا ہوں کہ غلطی انہیں کہاں لگی وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن حدیث بخاری میں گیارہ سو ترانوے نمبر اور مسلم میں تین ہزار تین سو نوے نمبر سُلہ ابراہیمر عدی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے والے دن ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر مسجد قبہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر دو نفل ادا فرمایا کرتے تھے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ہر ہفتے کبھی سوار اور کبھی پیدل مسجد قبہ جایا کرتے تھے بالکل مدینہ شریف کے اندر مسجد نبی سے کچھ فاصلے پر ہے پانچ سات کلومیٹر کے فاصلے پر اور وہاں جا کر دو نفل پڑھا کرتے تھے اب اس حدیث کی وجہ سے ایکسپشن آ گئی اس حدیث میں بلکہ سنن نتا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات سو نمبر حدیث ہے جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی ذئی صاحب نے بھی صحیح کہا تمام جو حدیث کے علم کے عالم ہیں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ مسجد قبہ میں دو نفل پڑھنا عمرہ کرنے کے مترادف ہے کرنے کا سواب ہے مسجد قوبا میں دو نقل پڑنا اب مسجد کوبا وہ سلاثت مساجد سے تو الگ ہو گئی اور اسی حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ سوار ہو کر بھی جاتے تھے اونٹ کا پجاوا بھی کرتے تھے اونٹ پر سوار ہو کے جاتے تھے اور پیدل بھی جاتے تھے لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے اس حدیث میں ایک ایکسپشن آ گئی ان کے درمیان آپٹیبل سولوشن کیا بنے گا جس کو ہم سکھ کی ٹرم میں کہتے ہیں تقدیق کہ دو بظاہر چیزیں ٹکرا رہی ہیں ان کے درمیان اصل سولوشن تلاش کیا جائے اس کی تقبی یہ بنے گی کہ مسجد کبا کی پرٹیکولرلی ایکسیپشن مل گئی کہ مسجد کبا جایا جا سکتا ہے ان تین مسجدوں کے علاوہ بھی کیونکہ آدی سے اس کے دلیل مل گئی یہ نہیں سے ثابت ہوگا کہ فلاں بزرگ کے قبر کے ساتھ جو مسجد ہے ادھر جایا جا سکتا ہے اس کی ایکسیپشن نہیں جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں بخاری اور مسلم میں ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا تو ڈکلیر ہوا قبر رسول سے مسئلہ میں میں نمبر فورٹی تھری کے نام سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کو بنیاد بنا کے اپنے بزرگوں کے تبرکات کے ساتھ جو یہ معاملہ کرتے ہیں ان کو میں نے گسا کے رسول ڈکلیئر کیا اور اسی لیکچر میں نے امام نے تعمیر کی جو غلطی ہیں کہ جو انہوں نے ابر عمر کو اپنی کتاب کی صداب راتے مستقیم میں بیدت ہی کہا کہ وہ رسول اللہ کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھتے تھے معاذ اللہ ان کو بیدت ہی کہا میں نے ان کا بھی علمی محاسبہ کیا ہے جو حق بات ہے وہ کرنی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ایک مبلک کی لہذا ایکسیپشن ہے مسجد غبا کی اور دوسری تطبیق یہ ہے کہ مستقبا مدینہ شریف کے اندر موجود ہے اس کے لیے سفر اختیار نہیں کرنا پڑتا سفر کی ڈیفینیشن تو ہوتی ہے اپنا شہر چھوڑ کر لہذا وہ مدینہ شریف کے اندر ہے موجود اس اعتبار سے بھی وہ اس ایکشن میں آ جاتی ہے وہ تین مساجد والی حدیث کی تو یہ جو میں ایکسپشن کہہ رہا ہوں وہ تو موجود ہے جیسا کہ ہم نے بخاری و مسلم کی حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کانٹا یا کوئی درخت اخاڑنے سے مکے اور مہینے کا منع کیا ہے لیکن ساتھ ہی ارخر گھات کی ایکسیپشن ہے کہ اس کی اجازت دے دے تو, تو یہاں بھی مسجد مستقبہ ایک ایکسیپشن موجود ہے استثناء جسے اردو میں ہم کہتے ہیں تو ان احادیث کی بنیاد پر جو مسجد مستقبہ کے بارے میں ہیں اپنے بزرگوں کے مزارات کا سفر کرنا یا اس حوالے سے ٹریولنگ کرنا اس کو بنیاد بنانا یہ غلط ہے اور پھر بعد لوگ اس درجۂ غروب میں گئے کہ انہوں نے کہا وہ تین مساجد والی حدیث منسوخ ہو گئی ہے مستقبہ والی حدیث سے ولے آب تعیٰ منسوخ کیسے ہو گئی ہے اگر منسوخ ہوئی ہوتی تو سیدنا ابو نبو غفاری رضی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی تین مساجد والی اور رابطی اپنے حدیث کے فارم کو سب سے زیادہ جانتا ہے انہوں نے حضرت ابو کو ڈانٹ دیا کوئی اتور جانتے پر منسوخ کہاں سے ہوئی حدیث منسوخ نہیں ہوئی اب وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نیت کا جو میں نے کافی حد تک تو ڈسکس کر لیا لیکن یہاں پر مزید کھول کر بیان کر دوں میں کہ جو شخص مسجد نبوی کی طرف جاتا ہے تو ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خال مسجد نبوی کی نیت کی جائے یہ بھی افراد و تفریح کا شکار ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خال قبر کی نیت کی جائے جیسا کہ المحنت میں لکھا شیخ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے جو بندی عالم ہیں بریلوی مکر فکر کے لوگ اسی طریقے سے احمد شہو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں درمیان کا حق راستہ یہ ہے کہ قبر مبارک کی بھی نیت کی جائے اور مسجد نبی کی بھی نیت کی جائے بیک وقت دو نیتیں کی جائیں اور میں امام التعمیہ کے حوالے سے یہ بات بتا چکا کہ انہوں نے اپنی کتاب جو قبروں پر حاضری والی اس میں کلیئر کٹ لکھ لیا کہ قبر رسول کی حاضری دنیا میں افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے تو یہ خود مان گئے اور پھر ساتھ انہوں نے وہ بات بھی لکھ دی کہ اگر کوئی شخص قبر کی نیت کرتا ہے اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ مسجد نبی کی بھی نیت کیے ہوئے ہیں لیکن آگے چل کے بھی ان سے وہ سخت بات ہوگی جو میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی قبر رسول کی خالص نیت کرنا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا یہ کہنا چاہیے تھا یہ ثابت نہیں ہے اصل نیت یہ ہے کہ قبر کی بھی نیت کریں اور مسجد نبی کی بھی اور اس کی دلیل وہی ہے جو میں پیش کر چکا المحتا امام مالک میں اور سنن القبرالبحیکی کے اندر اور فضل الصلاۃ النبی کے اندر اور المصنف ابنبی صحبہ چار کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ اثر موجود ہے صحیح ابن عمر ردی اللہ تعالیٰ نے ہوگا المصنف ابن بہبہ میں کتاب الجناد میں باب ہے کہ اگر کوئی شخص قبر رسول پر آئے تو سلام عرض کریں انٹرنیشنل کے مطابق 11793 نمبر کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی سفر پر جاتے پہلے مد نبی میں دو نفل پڑھتے اور قبر رسول پر حاضر ہو کر السلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتے پھر سیدنا نبو بکر کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیہ یا ابا بکر اور پھر اپنے والد کی قبر کے سامنے آ کر السلام علیہ یا آبا تھا اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پر حاضری دے کر سلام عرض کرتے یہ چیز امپلائڈ ہے اس کے اندر کے سفر پر جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ان کے دل میں یہ نیت ہوتی تھی کہ میں نے دونوں کام کرنے ہیں مسجد نبی میں بھی نماز پڑھنی ہے اور روزۂ رسول قبر رسول پر بھی حاضری دینی ہے اور یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں بعض لوگوں نے غلو کرتے ہیں کہا جی وہ قبر رسول اور چیز ہے اور ہجر رسول اور چیز ہے جی جعلی شریف کے باہر کھڑے ہوں پھر السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے قبر پہ جائے ان کو پتا ہے قبر تو گلنی گلنی کیا مت ہے کیونکہ وہ تو اندر وہ صرف بڑے بڑے بزراکوں اور بادشاہوں کو لے کر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بدبختی ہے اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کیوں یہ لاجیکلی غلط بات ہے جب ہم قبرستان کے گیٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے السلام علیکم الحلت من المؤمنین والمسلمین وہ اگلی دفعہ آ جائے گی یہ ڈیٹیل بات اے مسلمان اور مومنین مرد و عورت جو یہاں پر موجود ہے السلام علیکم من و و نسأل اللہ لنا ولكم تم پر سلامتی ہو ہم بھی مر کر تمہارے تک پہنچنے والے ہیں ہم اللہ کے حضور اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو جب قبرستان کی دیوار کے بعد یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہیں دیوار کے بارے میں نہیں کر سکتے اندر جا کے کریں گے چلو جی میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری لیکن آگے کیا کریں گے آگے سلام کیا اس مردے کو ہو رہا ہے جس کی قبر سامنے ہے یا جو دو کلومیٹر دور بھی مردہ موجود ہے وہاں سے دو کلومیٹر دور کو قبرستان تو دو دو تین تین کلومیٹر ہوتے ہیں تو کیا اس تک بھی سلام پہنچ رہے ہیں تو کہیں گے ہاں جی پہنچ رہے اللہ تعالیٰ پہنچا رہے تو بھائی اگر دو کلومیٹر دور تک پہنچ رہے تو قبر مبارک کے سامنے اگر جالی ہے اور جالی کے باہر وہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے لوگ نہ چلے قبر کی تو جالی کے پاس سے جو گزرتا ہے قبر رسول کے سامنے اس کو پڑھنا چاہیے رسول اللہ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے کیوں امت کو اس وزیلے سے محروم کرتے ہیں لہٰذا میں تو سخت اس معاملے میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں خطا پر جنہوں نے یہ ایسا نظریہ ایڈاپٹ کیا تیسری حدیث تھرڈ لاسٹ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے بخاری میں گیارہ سو اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو چوہتر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا باقی تمام مسجدوں میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے ہزار گنا زیادہ ثواب ہے سوائے مسجد الحرام کے وہاں پر ثواب زیادہ ہے اور وہ حدیث اسی کا ایک طرق مسلم امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے پندرہ ہزار تین سو چھ جس میں یہی حدیث بخاری اور مسلم والی ہے اور آگے الفاظ ہے کہ مسجد نبی میں تو ایک ہزار کا ثواب اور آگے ہے کہ مسجد الحرام میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اب یہ جو حدیث مشہور ہے کہ پچاس ہزار مسجد نبی میں پچیس ہزار مسجد اختہ میں مجھے ایسی کوئی روایت کسی میز چین کی کتاب میں نہیں ملی اور یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ایک لاکھ نمازیں یا ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے نمازیں فارغ نہیں ہو جائیں گی لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنے دن مارا ہوں تو لاکھ سے ضرب دے تو اتنی تو میری پوری زندگی کی نمازیں فارغ ہو گئیں تو اس طرح نہیں ہوگا وہ ثواب ہے فرضیت الگ ثواب تو کئی امال کے اوپر حج کا ثواب ہے عمرے کا ثواب ہے ٹھیک ہے لیکن حاضر عمرہ ساکت نہیں ہو جائیں گے اس طرح کے ثواب حاصل کرنے سے اور چالیس نمازوں والی حدیث میں پہلے ہی بتا چکا جو مدع نبی کے بارے میں ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بارہ ہزار چھ سو پانچ اس میں نبید بن امر ایک راوی ہے تابعی وہ مشہول ان نون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے لہٰذا وہ روایت صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے لیکن یہ روایتیں بخاری اور مسنف کی جو میں نے بیان کی کہ ایک نمازوں کا ثواب یہ بہت بڑی سادت ہے اور اسے حاصل کرنا چاہیے الحمد سیکنڈ ہاس حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور میرا حوضے میرا جو ممبر ہے یہ حوضے کوثر پر لگا ہوا ہے اور اس حدیث میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا عقیدہ اس کے اوپر لکھ دیا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق گیارہ سو چھیانوے نمبر اور مسلم شریف میں بھی تین ہزار تین سو ستر ممبر حدیث پر بھی یہی باب ہے امام بخاری والا باب ہی باندھا انہوں نے بھی امام بخاری نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر منبر رسول تک کے حصے کی فضیلت حالانکہ حدیث میں قبر کے الفاظ نہیں تھے گھر کے الفاظ تھے تو امام بخاری کو پتا تھا کہ اب وہاں پر گھر کی بجائے اسی حجر عائشہ میں آپ کی قبر مبارک ہے تو امام بخاری نے عقیدہ امت کو دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑوں میں تھے ایک ٹکڑے میں ہے. وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے قبر سے لے کر ممبر تک اور آپ کو یہ کہہ جی نہیں قبر باہر ہے اس کے آگے سے شروع ہوتا ہے اور ممبر بھی باہر ہے اس کے پیچھے پیچھے ختم ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر علمی جواب یہ ہے کہ قرآن میں آیا کہ اپنے بازو کو دو کونوں تک تو کونی پھر نکلی ہوئی ہے اس میں سے کون شامل ہے تو یہاں بھی قبر بھی شامل ہے اور ممبر بھی شامل ہے ورنہ یہ تو کسی جی کہ کیسا نہیں کونوں سے پہلے پہلے دھونا ہے کونوں تک کا مطلب ہوتا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا اس تک یعنی ہم کہیں گے لاہور جہلم سے لاہور تک تو لاہور میں لاہور بھی شامل ہوگا جہلم بھی شامل ہوگا تو یہ چوتھی حدیث اور یہ ریاض الجنہ جو ہے میں ابھی انشاءاللہ شاء اللہ اینڈ پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں پورا تارو بھی کروا دیتا ہوں ریاض الجنہ پہ الگ سے انہوں نے وائٹ کلر کا کارپیٹ ڈالا ہوا ہے باقی مسئلے نبوی میں ریڈ کلر کا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا ہے اور پانچویں حدیث صحیح بخاری کی اللہ حضیح. رکت انگیز حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر ہے چار سو ستر سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دو لوگ مسجد میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں مسجد نبی کے اندر ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو آپ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو تو انہوں نے ارض کیا منین ہم تائید کے رہنے والے ہیں تو سعید عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا کہ تم مسجد نبوی میں الفاظ ہے کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ یعنی اس کو گستاخی سمجھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حالی مسجد نہیں انہوں نے کہا تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے یعنی تمہارے ذرا ایٹیکیٹ سیکھے ہوئے ہوتے تو پھر تو میں تمہیں نہ چھوڑتا اب چونکہ تم طائف سے آئے ہو لہذا میں تمہیں اس معاملے میں چھوڑ دیتا ہوں آمدہ اس میں احتیاط کرو اور یہ سیدنا عمر کو یہ معاملہ جو صحیح بخاری میں آیا یہ کیوں کرنا پڑا خود سیدنا عمر بھی ایک واقعہ بھگت چکے تھے میں یہ ہے میری آج کی آخری کنکلوڈنگ حدیث جس میں لیکچر ختم ہوگا باقی گفتگو ان شاء اللہ تعالی اگلے ہفتے کریں گے وہ واقعہ بڑا کریٹیکل اور بڑا رکت انگیز ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار آٹھ سو نمبر حدیث ہے کتاب التفسیر چیپٹر کے اندر صحیح بخاری میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ اللہ بن عبی ملائی کا تابعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں قریب تھا کہ دو بہترین آدمی اس روئے عرض پر تباہ و برباد ہو جاتے جبکہ بے دہانی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا اللہ وف اور یہ دو کون ہیں مم. انہوں نے پھر بتا دیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ الفاظ کا ذرا سوچ دیکھیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا بے دھیانی میں اور پھر آگے انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث چلتی ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہوا یوں تھا کہ کوئی نیو مسلم کچھ کسی قبیلے کے مسلمان ہو کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ ان میں سے کسی کو امیر بنایا کرتے تھے جب بھی کوئی قافلہ یا کوئی گروہ مسلمان ہوتا تھا تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص زیادہ جو ہے وہ اہل ہے اس کو آپ اس کا امیر بنا دیجیے اس قبیلے کا اسلام کی دعوت کی کمیونیکیشن کے اعتبار سے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے آسانی رہے گی تو سیدنا عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص زیادہ بہتر ہے بس اسی میں ان کے آپس میں تن کلامی ہوئی اور آوازیں بلند ہو گئیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صحیح بخاری 4845 نمبر حدیث اسی وقت آیات نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الحجرات آیت نمبر دو یادین الذین آمنو لا فوق تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اپنی آوازیں مت بلند کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سے اور ان کے حضور بات اس طریقے سے نہ کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا پتا بھی نہیں چلے گا توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی ظاہر ہے پتہ چلے تو بندہ توبہ کرے نا اگر تم نے یہ کام کیا حالانکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی نہ آپ کے ساتھ بلند آزاد سے بات کی آپ کی موجودگی میں بلند آباد سے بات کی اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملکہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث ہم سے بیان کی وہ کہنے لگے کہ ان آیات کے نازر ہونے کے بعد سعیدن عمر ربی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آجتہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ یہ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی اتنا ڈر گئے اور یہ ڈر گئے جب تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے انعام بھی ہوا اگلی آیات نازل ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان يغضون عند رسول اللہ لہم مغفرت عبیم بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا حجر یعنی تقوی کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازب اور احترام کرنا ہے دوسرے منہ میں اللہ علیہ وسلم اور الحمد یہ دونوں آیات آج بھی روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے تین حصے ہیں اس کے دو کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک پر ماکانا محمد ان ابا احدین مری جال ولا کے رسول اللہ و خاطم نبی جین سورت الآزاد ایگ نمبر چالیس آخر میں تعارف بھی کروا دیتا ہوں یہی بجائے کہ بھائیو مفتی اعظم سعودی عرب جو چھیاسٹھ سال تک سعودی عرب کے مفتی رہے انیس سن تینتیس سے لے کر انیس سن ننانوے تک نائنٹین میں ان کی ڈیتھ ہوئی شیخ البانی بھی 1999 میں فوج ہوئے شیخ عبداللہ ابن باپ انہوں نے جو حج اور عمرے کی اپنی کتاب لکھی اس میں روزہ شریف کی جو حاضری والا پورشن ہے اس میں انہوں نے انہی احادیث کی بنیاد پر بہت زبردست کامنٹس کیے دو احادیث میں نے بیان کی دونوں بخاری سے کہ سیدنا عمر نے ڈانٹا جو نبی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور دوسرا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خود حادثہ ہوا تو انہوں نے جملہ لکھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے حضور آواز بلند کرنا گستاخی ہے بالکل اس طریقے سے روضہ شریف کے سامنے قبر مبارک کے پاس یا مسل نبی شریف میں آپ کی وفات کے بعد بھی آواز بلند کرنا گستاخی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنی قبر میں ہوتے ہوئے برزگی حیات کے ساتھ آج بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک سے باہر ہیں بہت زبردست بات یہی الحمدللہ سب کا عقیدہ ہے cinematic. اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے وہاں پر بھیڑ نہیں لگانی چاہیے وہ میں حدیث پہلے بتا چکا سن نبی دود کی دو بیالیس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر میلہ مت لگانا مجھ پر درود पढ़ना اور دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا درود پڑنے کی خاطر کبر پہ میلہ نہ لگانا صرف سلام ارد کرنا ہوتا ہے میلہ نہیں وہاں لگانا ہوتا لیکن یہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ وہ گھنٹوں سامنے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی حاضری میں تکلیف ہوتی ہے تو ویسے وہ حدیث کے بھی خلاف ہے وہ میلہ ہی لگا کے وہاں فرمایا سات الفاظ دیکھیں, السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا آبابکر السلام علیکہ یا عمر پڑھ کے آگے نکل جائیں کہ وہاں کھڑے ہو کر ضرور ہے کہ وہ پھر وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے اشار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر اشار کتاب و سنت کے خلاف بھی ہوتے ہیں تو یہ معاملہ وہاں پر ہوتا ہے اب بھائیوں آخری آٹھ سے دس منٹ میں میں, میں مسجد نبی کا تعارف اور حاضری کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور باقی گفتگو ان شاء ہم اگلے ہفتے کریں گے ان شاء ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے لی لی لی لی بھائی و مسجد نبی کو اگر قبلہ شریف کی طرف پیٹ کرتے ہوئے دیکھا جائے مسجد نبی کے جنوب میں ہے کبلا تو جنوب کی طرف پیٹ کی جائے اور آپ کا رخ مسجد نبی شریف کی طرف ہو اس کے سہن میں کھڑے ہو کر تو آپ کو مسجد نبی شریف کا ایک ایکسٹینڈڈ پورشن باہر نظر آئے گا بنا ہوا پیچھے بہت بڑی مسجد ہے لیکن یہ آگے ایک ایکسٹینڈیڈ پورشن تقریباً اسکیئر فارم میں ہے اور اس کی لمبائی تقریباً دو سو فٹ اور چوڑائی بھی تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو فٹ ہے یہ ایکسٹینڈیڈ پورشن جو ہے یہ پہلے وقت کی مسجد مسنبی جو بڑی والی چھوٹی والی مسجد مسنبی یہ اس کا حصہ ہے اب تو بہت زیادہ توسیع ہو چکی ہے تو اس ایکسٹینڈیڈ پورشن کے مغرب کی جانب جنوب کی جانب تو ہو گیا قبلہ اور یہاں پر محراب بھی اسی ایکسٹینڈیڈ پورشن میں ہے اس کے مغرب کی جانب باب السلام ہے جس شخص نے بھی روزہ شریف پر حاضری دینی ہوتی ہے وہ اس باب السلام سے داخل ہوتا ہے یعنی مغرب کی طرف سے داخل ہوتا ہے اور مشرق کی طرف ٹریول کرتا ہے پھر اس ایکسٹینڈیڈ پورشن کے اس کارنر پہ جب پہنچتا ہے تو یہاں پر وہ دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب البکی کیونکہ اسی کے کی سیر میں آگے بکی ایک قبرستان ہے جہاں پر دس ہزار صحابہ آبا کرام اور امردوان کی تقریبا قبریں موجود ہیں اور بہت بڑے امت کے بڑے بڑے محدسین اور صحیح العقیدہ اولیاء اللہ کی قبریں وہاں پر موجود ہیں عبداللہ اپنے ابئی کی قبر بھی وہیں پر ہے تو لہذا مدینے میں دفن ہونے سے بھی مسئلہ نہیں ہونا جب تک عقیدے کی اصلاحی ہوگی شفاعت بھی اس کی ہونی ہے جس نے شرک نہیں کیا انشاءاللہ وہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی وہ اس نے دعا اسی دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے اس دعا کے ذریعے میں کیا مطلب امت کی شفاعت کروں گا اور میری دعا سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا تو شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اس میں میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی پر ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر تھری بالیے باب البقی ہو گیا اس کے ساتھ ہی باب جبریل ہے جو اکثر بند رہتا ہے باب البکی کھلا ہوتا ہے اور باب السلام کھلا ہوتا ہے باب السلام سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور باب البکی سے بالکل باب البکی کے پاس ہی آپ کو گمبد خزرا نظر آئے گا جو کہ ہجر عائشہ کے اوپر بنا ہوا ہے دراصل یہ گمبد بھی 668 ہجری میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سال کے بعد ایک فاطمی بادشاہ نے منت مانی تھی تو اس نے یہ رکھا اس وقت کے لوگوں نے کافی مخالفت کی لیکن اس نے زبردستی جس طرح یہاں بھی حکمران زبردستی کر گزرتے ہیں یہ کام اس نے کر دیا آپ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد اور یہ جو ایکسٹینڈڈ پورشن روزہ شریف جو ہے وہ مسجد نبی کے ایکسٹینڈڈ پورشن میں ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریبا چھہتر سال کے بعد تاسی ہجری میں جب وہ بدماش حکمران عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنا اس نے حجر عائشہ کو بھی پھر مسجد نبی میں شامل کر دیا یہ ہے اس کا اسٹیٹس جس کی بنیاد میں لوگ یہاں پر قبروں پر مزار بناتے پھر رہے ہیں اور مزارات پر جو ہے وہ مسجدیں بناتے پھر رہے ہیں تو اس میں آج میرا ٹاپک نہیں ہے اس میں میں نے بڑی ایکسکلوسو گفتگو کی ہے دو گھنٹے کی ربی الاول چودہ سو تینتیس ہجری میں مسئلہ نمبر سکسٹی تھری کے نام سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کا آخری سوا گھنٹہ پرٹیکولرلی گنبد خزرہ مزرات پر مسجد مسجد, مسجد نبوی اور یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی بھی تو کے اندر بھی تو خبر موجود ہے یہاں بھی ہمارے بزرگوں کی قبریں آ تو کیا یہ سارے ایشوز میں نے بالکل صحیح طریقے سے کہ یہ عوام کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں سوا گھنٹے کا وہ کلپ مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون کے نام سے بھی الگ سے ہے مسئلہ سکسٹی تھری بھی اور مسئلہ نمبر ٹوئنٹی سیون بھی بہرحال یہ جو گمبد خزرہ ہے اس کا جو پورشن جو ہے یہ تقریباً یہ سامنے والی جو جنوب کی طرف دیوار ہے اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں پندرہ بیس فٹ پیچھے اگر آپ آ جائیں تو یہ ہجر عائشہ موجود ہے جس کے آگے سنہری کلر کی گولڈن کلر کی جالیاں ہیں اور اسی کے اوپر گمبت خزرہ ہے اور اسی گمبت خزرا سے آپ مغرب کی طرف آئے مسجد کے اندر تو وہ ریاض الجنہ والا حصہ آ جائے گا وہاں پر الگ سے وائٹ کلر کا قالین ڈلا ہوا ہے باقی پوری مسجد نبی میں ریڈ کلر کا قالین ہوتا ہے تو وہ انہوں نے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اس کو وائٹ کلر کے قالین کے ساتھ مزین کیا ہوا ہے تو یہ سارا مسجد نبی کا اس حوالے سے تارک ہو گیا اب یہ جو ایکسٹینڈیڈ پورشن ہے اس کے پیچھے آپ بہت بڑی مسجد نبی بن چکی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا جتنا مدینہ شریف تھا وہ اس وقت جو آج کی ڈیٹ میں آپ سمجھ لیں کہ 26 اکتوبر 2013 ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جتنا مدینہ شہر تھا وہ پورے کا پورا مسجد نبی میں آ چکا ہے یہ ایکسٹینڈیڈ پورشن کے پیچھے بہت, بہت بڑی مسجد نبی ہے اور اسٹینڈرڈ پورشن کے آگے بھی خانہ کعبہ کی طرف بھی بہت بڑی یہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور یہ پھر دبل ٹریپل سٹوری ہے اس کے نیچے پورا پارکنگ کا ایریا بھی موجود ہے اور وزخانے بھی خانے کے اندر موجود ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل اگر دیکھنی ہو تو بل نادن کمپنی جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مسجد نبی کی اور مسجد حرام کی تعمیر کی وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے ایک ایک گھنٹے کی ویڈیو اس میں آپ دیکھیں تو آپ اندازہ ہوگا کہ کس طرح اربوں ریال لگا کر سعودی حکومت نے ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوبہ اس مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کی تعمیر پر کس طریقے سے پیسہ خرچ کیا ہے الحمدللہ تو یہ ساری باتیں ہوگی مسجد نبوی سے ریلیٹڈ اب آ جائیے جناب قبر مبارک سے ریلیٹڈ کہ اسی گمد خزرہ کے نیچے روزہ شریف موجود ہے بابو سلام کی طرف سے آپ اینٹر ہوئے اور جب بابول بکی سے نکلنے لگیں گے تو بالکل کارنر کے اوپر روزہ شریف کی گولڈن جالیاں سنہرے کلر کی ڈارک یلو کلر یا گولڈن کلر کی جالیاں ہیں جو تین حصے میں بنی ہوئی ہیں اور تین حصے کس طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں کہ پہلا حصہ جو ہے اس کے اوپر الگ سے ایک آیت لکھی ہوئی ہے پہلا حصہ بابو سلام کی طرف سے آئیں گے تو پہلے حصے کے اوپر آیت لکھی ہوگی سورت الحضاف کی آیت نمبر چالیس بسم اللہ رحمان الرحیم ماتانا محمد ان ابا اہدم مرجال ولا کے رسول اللہ و خاطم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں اس کو ختم کرنے والے ہیں دونوں معنی درست ہیں اس میں میں نے الگ سے گفتگو کی ہے مثلا نمبر چالیس کے نام سے خاتم اور خاتم کا فرق تو یہ یلو والا پورشن ہو گیا پہلا اس کے ساتھ ہی پھر اگلا یلو پورشن جو ہے وہ ہے بالکل بالمقابل ان تین قبروں کے یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبر قبریں ان کے مقابل ہی ہے یہ درمیان والا جالی والا پورشن یہ زیادہ بڑا ہے اس شروع والے سے تو اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے صورت الحجرات کی آیت نمبر تین ان الدینہ یا ادونا اصواتا رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پخت رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے ٹکوے کے لیے چن لیا ان کے لیے مفرت اور عجر عظیم ہے یہ آئے آج بھی روزہ شریف پہ لکھی ہوئی ہے لیکن لوگ پھر بھی شرم نہیں کرتے اور اس قسم کی حساب وہاں پر بعض بات ایک دوسرے سے لڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور وہ وہاں پر جو جالی شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو لوگوں کو جالی شریف کو چھونے سے روکتے ہیں خود احمد ابریلوی صاحب نے بھی مفتاوا رضیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرم واڑہ کی جالی کو ہاتھ لگانا یہ منع اس کو گستاخی شمار کیا ہے انہوں نے اور وہ لوگوں کو اسی بات سے منع کرتے ہیں لوگ اپنی چادریں پھینک رہے ہوتے ہیں پرنے پھینک رہے ہوتے ہیں رماز سے آدمی سے وہ اس کے بعد جو گرد لگی ہے وہ رکھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ منع کرتے ہیں اور جب منع کرتے ہیں کہتے ہیں تک وہ گستاخ ہوتے ہیں کوئی ایک انہوں نے وہ فارمولہ ہے تو جو بندہ وہاں پر اس کو مینج کر رہا ہے اس کو گستاخ تو یہ ان کا طریقہ کا ہے تو بھارت یہ جو درمیان والی جالی ہے بھی, اس میں وہ تین پوشن موجود ہے اس کی نشانی ہے کہ تین آپ کو دائرے نظر آئیں گے اسی جالی میں بنے ہوئے ایک بڑا دائرہ ہوگا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قبر کے سامنے مقابل ہے آپ کے چہرے مبارک کے اس کے ساتھ دو چھوٹے دائرے ہیں پہلے سعیدنا بکر صدیق کا اور دوسرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور جب اس کے آگے سے آپ گزر کے آ جائیں گے تو تیسرا حصہ ہے جالی شریف کا اس کے اوپر وہ عائد لکھی ہوئی ہے یا <سلام> نبی اے ایمان والوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو سورت الحجرات آئڈ نمبر دو ورنہ تمہارے امال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی تو یہ تین جالیوں کا میں نے تعارف کروا دیا اب درمیان والی جالی پر اس وقت الحمدللہ انہوں نے جو بڑے والا گول پورشن ہے اس کے اوپر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گرین ایک گول سی پلیٹ لگا کے اس پر یلو کلر سے لکھ دیا ہے انہوں نے چھوٹے جو دو دائرے ان کے آگے ابوبکر اور عمر بھی لکھ دیا ہے تاکہ آسانی رہے اب ان قبروں کی ترتیب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس گول دائرے کے سامنے ہے اور ظاہر ہے کہ آپ وسلم کی مبارک جو ٹانگیں ہیں وہ مشرق کی طرف ہیں یعنی باب البکی کی طرف کیونکہ چہرہ انور جو ہے وہ ظاہرہ کے قبلہ رخ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی سید میں آپ صحیح وسلم کی مبارک قبر کے پیچھے جو قبر ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یعنی جہاں آپ کا سینہ مبارک آتا ہے وہاں ابو بکر صدیق کا چہرہ آتا ہے لیکن آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پیچھے اور جہاں پر سعیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ آتا ہے اور تقریباً اسی چیز میں آبد وسلم کی مبارک پاؤں مبارک آتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کے مقابل چہرہ ہے عمر فاروق رضی اللہ کا اور ان کی قبر اس طرح ہے تو اس اعتبار سے ایک قبر کی جگہ خالی ہے آ آل صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کیونکہ چڑائی تو اتنی گر گئی نا جب آپ پیچھے جائیں گے وہ وغیرہ سی کی قبر اور پیچھے سیدنا عمر کی اور پیچھے تو لہذا آل اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قدموں میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے اور وہ قبر بننی ہے سیدنا عیسی علیہ السلام کی اور وہ حدیث ہے جامعہ سلمسی کے اندر انٹرنیشنل امریکی کے مطابق تین عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کا ذکر اشارتن قرآن میں بھی موجود ہے بہت بڑے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ذکر ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد جب سیکنڈ ڈیسینڈنگ میں آئیں گے اس دنیا میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گجرے میں آپ کے ساتھ دفن اور اس حدیث کے ساتھ ہی جامعہ ترمزی میں ہی ابو مؤدود تابعی جو ہے میرا خیال ہے شاید کسی کی وجہ سے مولانا مودودی کا نام رکھا گیا تھا اگزیکٹ وہی لفظ ہے ابو مؤدود تابعی وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک قبر کی جگہ وہاں پر خالی ہے اور وہاں پر عیسا علیہ السلام دفن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اب یہاں پر دو تین کڑوی باتیں کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں ایک تو بھائیو یہ کہ میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ چاہے ہجرے کے باہر ہوں یا قبر تک کوئی پہنچ جائے بات ایک ہی ہے کیونکہ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزریں یا ایون قبرستان میں بھی داخل ہو جائیں تو آپ کے جو سامنے قبر ہے اگر اس کو مخاطب کر رہے ہیں تو دو کلومیٹر تک وہ اگر قبرستان پھیلا ہوا ہے تو وہاں تک آپ کا سلام اللہ پہنچا رہا ہے تو بالکل اس طریقے سے روزہ شریف کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہی سلام پڑھنا چاہیے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ بیٹے ابن عمر کی سنت میں حوالہ پہلے دے چکا قبر رسول کے سامنے آ کر پڑھیں گے السلام علی یا رسول اللہ سعید نکر کے سامنے السلام یا ابا بکر اور سیدنا عمر کے سامنے آ کر السلام علیہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اچھا دوسری بات اس میں کہ یہ عوام کے اندر اکثر مشہور ہے کہ گنبد کے اوپر گنبد خضرہ پر اور خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا نہ کوئی پرندہ بیٹھتا ہے وہ جی پیچھے سے کے آتے ہیں اور وہ ایسے ہو کے گزر جاتے ہیں تو اب اس, اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایکزیکٹ گنبد خزرا کی ٹپ کے اوپر جو وہ نوک بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹپ کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے وہاں کئی لوگوں کو دکھایا کہ جناب یہ دیکھ لو پاکستان جا کے اب جھوٹ نہ بولنا اور مولوی جب جھوٹ پڑے بولیں تو ان کے گھر پکڑنا ہے کیا جھوٹ بولتے کابے کے اوپر بھی بیٹھتے ہیں بیٹھے بھی کرتے ہیں گلاب کے اوپر بیٹھے بھی ہوتی ہیں خام خاں دیو مالائی قصہ کہانیے بنا کے عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور یہاں تو اپنے بزرگوں کے بارے میں کر دیتے ہیں خانہ کابہ ملز نبی کے بارے میں تو بدرجہ ادا کریں گے وہاں تو ویسے ہی پنجابی چاکہ کھلے تو یہ بالکل جھوٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں کسی غیر مسلم کو ایسی والی جھوٹی بات نہ بتائیں اور تیسری اور آخری بات اس کانٹیکس میں ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر اور ہماری مارکیٹ میں بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی تصویر ایک آپ نے دیکھی ہوگی گولڈن کلر کی اونچی سی اس پہ ایک امام رکھا है और اور وہ پگڑی رکھی ہوئی ہے اور وہ لکڑی کا ایک بنا ہوا ہے بالکل جھوٹی بات ہے وہ نبی اسلم کی قبر نہیں ہے وہ جلال الدین رومی کا بنا ہوا مقبرہ ہے جس کی تصویر کو انہوں حوالے سے کر دیا ایک ہزار تین سو نبے نمبر حدیث ہے سفیان تما رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے خود قبر رسول دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک اونٹ کی کوہان کی مانب اونچی ہے اور اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایک بالش ایک بالش دس انچ سے لے کے بارہ انچ کا سنن نسائی میں اور سن ابی دعود کے اندر سنن نسائی اور سنن ابی دود کے اندر یہ آگے بھی بات موجود ہے کہ سعیدنابو بکر عمر کی جو قبریں ہیں وہ مٹی کی ہیں ان کے اوپر سنگریزیں ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر تاکہ وہ مٹی بہ نہ جائے یہ ہے ساری صورتیں تو یہ سارے کے سارے معاملات اپنی طرف سے بنائے ہوئے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب عقائد اور نظریات پبلک کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاء الحبیب